سبن لدین کفرو سبقو اور ہر کس کافر اس غرور میں نہ رہے کہ جنگ بدر سے بھاگ کر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے ان لا یو جزونا بےشک وہ آجز نہیں کر سکیں گے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اب کافروں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا ٹھیک ہے مسلمانوں کو فتح ہوئی لیکن چودہ مسلمان بھی تو شہید ہوئے غذبہ بدر کے موقع پر کچھ مسلمان زخمی بھی ہوئے تو جنگ جب ہوتی ہے تو فتح کی صورت میں بھی جنگ کرنے والے کے لیے نقصان تو ہے تو اسلام نے ایک قاعدہ مقرر کیا کہ مسلمان کھیل کود پر اور فضولیات پر اپنی رقم اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں وہ اپنی ترقی پر توجہ دیں ہاں یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے ہمیں اصل توجہ آخرت پر دینی چاہیے لیکن یہ ترقی ہماری اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے ہے تو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی اسلامی فوج کو اور اسلامی ملک کو ترقی دینے کی کوشش کریں دنیاوی تعلیم جو جائز ہے اور دنیاوی جو مشاغل یا دنیاوی فنون جو جائز ہیں ان پر توجہ دی جائے قرآن مجیف فوقان حمید کی جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں توجہ ہمیں کیسی دینی چاہیے اور جن چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے لیکن ضمن اتنی بات عرض کروں گا کہ ہمارے مسلمان جو تباہی کی طرف ہیں وہ کھیلد اور فضولیات میں لگ گئے اگر جتنا اربوں روپے کا سرمایہ اربوں روپے سالانہ کھیل کود پر فلم و ڈراموں پر اور اس طرح کی فضولیات اور گناہوں پر خرچ کیے جاتے ہیں اگر یہ ملک سے غربت ختم کرنے کے لیے اگر خرچ کیا جاتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی اشاد فرمایا تم من قوا تم سے جتنا ہو سکے اپنے لیے قوت تیار کرو وہ مر رباطل خیلی اور جتنا ہو سکے اپنے لیے گھوڑے باندھو یعنی جنگ کے لیے گھوڑے تیار کرو جنگ کی قوت پیدا کرو اور صرف جنگ کی قوت فوج ہی سے نہیں ہوتی بلکہ ملک کی معیشت اگر مضبوط ہوگی لوگوں کے ذہن پاکیزہ ہوں گے جذبہ جہاد سے سرشار ہوں گے فضولیات میں دولت ضائع نہیں ہوتی ہوگی اور ملک میں اتحاد ہوگا تو پھر دشمن حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا تو ایسی کوشش کرو کہ حملے کی وہ ضرورت ہی نہ کر سک اور تم اپنے لیے قوت جتنی ہو سکے تیار کرو اور جتنے گھوڑے باندھ سکتے ہو گھوڑے باندھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مین کی تفصیل فرمائی اور فرمایا پھینکنے والا اسلحہ چاہے وہ تیر ہو چاہے وہ نیزہ ہو چاہے وہ بھالا ہو چاہے وہ منجنک ہو جو دور پتھر پھینکتی ہے آپ نے مین کی تفسیر فرمائی پھینکنے والا اسلحہ اور میرے محبوب کے علم پر قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ اگر اپنے ملک کا تحفظ چاہیے تو اس اصلے پر توجہ دو تو فضائیہ جس کی مضبوط ہو جس کے پاس میزائل راکٹ اور اس طرح کی چیزیں بکثرت ہوں فی زمانہ آپ جانتے ہیں کہ اس کو فوجی برتری حاصل ہوتی ہے حقیقت میں فتح تو اللہ تعالی کی عطا سے ہوتی ہے مگر ان اصلے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روب اس قدر تاریح ہو جائے کہ کافر حملے کی ضرورت ہی نہ کرے تاکہ فتح کی صورت میں بھی ہمیں نقصان تو ہے کچھ نہ کچھ یہاں تک تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں لیکن اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں اگر مسلمان یہ کرتے تو آج یہ نوبت نہ آتی جو ہماری آج نوبت ہے فرمایا تر ہیب نبی اللہ تم ان چیزوں کے ذریعے اللہ کے دشمن کو ڈراؤ وہ ادوا اور جو تمہارا دشمن ہے اسے بھی ڈراؤ یعنی جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے کافر وہ آخری نندونی ہے اور ان کو بھی ڈراؤ جو ان کے علاوہ ہیں جو تمہارے ملک میں جاسوس ہیں ان پر بھی خوف تاری ہو ضرورت نہ ہو ایسا نظام مضبوط ہو تو جو تمہارے ملک کے اندر ہیں جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن دشمن سے ملے ہوئے ہیں ان پر بھی خوف تاری ہو اگر تمہارا نظام مضبوط ہوگا لالم نہ تم انہیں نہیں جانتے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اللہ یعلمہم اللہ انہیں جانتا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں وما من فی سبیلّہ اللہ, اللہ کے راستے میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس ملک کے تحفظ کے لیے اسلامی فوج کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام نے اپنے مال کو خرچ کیا جب غزبۂ بدر کے بعد یہ آئے تھے نازل ہوئی تو اب لازمی تھا کہ مسلمان اب اسلحے کے لیے کوشش کریں اپنی فوجی قوت بڑھانے کے لیے کوشش کریں فرما اس کوشش میں جو تم خرچ کرو گے یو الیکم تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ ان تم اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے وہ ان جناشل اور اگر وہ سلامتی کا پیغام دیں یعنی امن کا معاہدہ کرنا چاہیں فاجناح اللہ تو ان سے امن کا معاہدہ کر لو تو کافروں سے امن کا معاہدہ کرنے میں حرج نہیں مگر دو چیزیں خیال میں رکھنی چاہیے ایک تو یہ کہ ہر طرح سے شرائط پر غور کر لیا جائے کہ کسی شرط سے مسلمانوں کو نقصان نہ ہو دوسری بات یہ کہ امن کے معاہدے کے بعد ہم کافروں سے ایسا معاہدہ نہیں کریں گے کہ وہ کہے جناب افغانستان پر بمباری کرنی ہے تو ہم کہ جی آپ کے ہم پابند ہیں غلام ہیں جی ہم ہم بمباری کر دیں گے وہ کہے فلاں مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہمیں یہ خیال ہے ہمارا سیٹلائٹ کہتا ہے کہ اس کے اندر دہشت گرد دیں تو ہم امن معاہدے کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے اس پہ بمباری کر دیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیں ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے یہ اسلام سے غداری ہے یہ خود اپنے پاؤں کو کلاڑی مارنا ہے وہ توکل جب امن کا معاہدہ جائز کر لو پھر یہ خطرہ ہو کہ یہ کافر دھوکہ دیں گے تو انسان تو اپنی کوشش کر لیتا ہے باقی بھروسہ تو کس ذات پر ہے اللہ توقع پر بھروسہ رکھو ان نہ سمی و نالین بے شک وہی سننے والا علم والا ہے وہ این یورید این یخدا کا اور اگر وہ دھوکا دینے کا ارادہ کریں معاہدے کے بعد یعنی ایک سوال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کافر معاہدہ اس لیے کریں کہ وہ حملہ کرنے کے لیے وقت تلاش کر رہے ہوں تو ہم ظاہر کو دیکھیں گے باقی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے فعین حسب اللہ اور بے شک اللہ تمہیں کافی ہے بنصره ذات جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے وہ اللہ پبین قلوب اور سب سے بڑا کرن یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی کہ مسلمانوں میں محبت ہو اتفاق ہو یہ بہت بڑی دولت ہے دشمنان اسلام کی ایجنسیاں مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں حالانکہ مسلمانوں کی تاریخ اپنی جگہ ہے کبھی بھی مسلمانوں میں صحیح عالم نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ کسی کی مسجد میں داخل ہو کر بم اب دھماکہ کر دیں تو یہ مسلمانوں کے کام ہی نہیں ہے دشمنانے اسلام اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں مسلمان اپنا اختلاف جو فروئی اختلاف ہے یا اصولی اختلاف ہے وہ اختلاف رکھنا اور چیز ہے ہم مسئلے مثال کے طور پر قادیانی ہے قادیانیوں کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں قادیانی کافر ہے لیکن ہم اس بات کو بھی جائز نہیں سمجھتے کہ اب قادیانیوں کی کوئی عبادت گاہ بنی ہوئی ہو یا ان کا گھر ہو یا ان کا ان کا ہال ہو وہاں جا کر آپ پاکستان میں بم دھماکہ کر دیں یہ بالکل جائز نہیں ہے اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے خود ہمارے ملک کو نقصان ہے یہاں تک کہ میں آپ کو ایک حقیقت درض کروں کہ اگر ہم کسی دشمن ملک کی بھی کونسلیٹ کو جا کر اڑا بھی دیتے ہیں اگر ہمارے مسلمان نادان تو اس میں بھی نقصان پاکستان کا ہے کیونکہ اگر کسی ملک کا سفارت خانہ جل جائے تو یہ قانون ہے کہ جو نقصان ہوگا وہ پاکستانی گورنمنٹ کو پیش کرنا ہوگا اب اگر ان کا نقصان ایک لاکھ روپے کا ہوتا ہے تو یہ ایک ارب روپے کا مطالبہ کرتے ہیں تو در حقیقت سفارت خانہ جلانے والے اور یہ بم دھماکہ کرنے والے ایسے لوگ نادان ہیں یا پھر دشمنان اسلام کی ایجنسیوں کے ارکان ہوتے ہیں اس طرح دوہرے فائدے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا نقصان اپنا کر کے بہت زیادہ پاکستانی گورنمنٹ سے وصول بھی کر لیتے ہیں اور دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کرنے کا موقع بھی ملتا ہے وہ الف بین قلو <قُلُوبِهن> اللہ تعالی نے مسلمانوں کے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائی لو ان فخ ماں فل ارد جمی الف تبئی نہ کلو اگر تم دنیا کی ساری دولت خرچ بھی کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے بتائیے قرآن کی اس آیت کے بعد کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں لاکھوں روپے جہاز میں دے دوں اور خوب رسومات کر لوں اور خوب نام و نمود ہو جائے اور لاکھوں روپے پانی کی طرح بہادوں جائز و ناجائز رسومات میں فضول خرچیوں میں تو میری بیٹی اس گھر میں سکھ ہی رہے گی وہ کہہ سکتا ہے سکھ دینے والا، دینے والا، شادی کو کامیاب بنانے والا اللہ تعالی ہے جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر شادی خانہ آبادی کیسے ہوگی محبتیں کیسے پیدا ہوں گی اللہ فبئی نہ ہاں اللہ نے ان کے دلوں میں محبتیں عطا فرمائی اوس و جو مدینے میں رہتے تھے ایک سو بیل سال تک ان کی جنگیں لگی ہیں لیکن اسلام کی برکت سے وہ ایسے محبت کے ساتھ جڑ گئے کہ بھائی سے بڑھ کر محبتیں پیدا ہو گئیں انزی ضلع حقیق بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے او نبی یو حسک اللہ اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اب مجھے بتائیے کہ جب اللہ کسی کو کافی ہو تو اس کے بعد کسی کی ضرورت رہتی ہے لیکن قرآن مجید فقان حمید پہ دیکھیں اشاع فرمائے نبی اللہ آپ کو کافی ہے وہ منی تباہ کا اور جو آپ کی پیروی کرنے والے نیک مومنین ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں جب اللہ کافی ہے تو کسی اور کے کافی ہونے کی کیا حاجت ہے مفسرین نے یہاں پر بہت ہی پیاری تشریح اور تفصیل فرمائی فرما بات یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہی ہے اللہ تعالی نے دنیا کو عالمی اسباب بنایا وہ چاہے تو ماں باپ کے بغیر ہی اولاد کا سلسلہ ہو جائے لیکن اس نے ایک سبب بنایا تو اسی طرح دنیا کے اندر بھی مدد حاصل کرنے کے بھی اسباب ہیں اگر عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی طور پر مددگار اللہ ہی ہے اگر کوئی فرشتہ کوئی ولی یا کوئی نبی ہماری مدد کریں گے تو وہ اللہ کی عطاصے کریں گے تو اس عقیدے میں کوئی حرج نہیں یہ بالکل قرآن مجید فقان حمید کے عین مطابق عقیدہ ہے اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ مومنین کافی ہیں جو نیکوکار ہیں آپ کے سرما بردار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو قرب اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ دعا کریں تو آسمان سے غیبی امداد نازل ہو جائے لیکن صحابہ کرام کو ظاہری طور پر ایک وسیلہ بنایا گیا اور فرمایا کہ یہ دین کے مددگار ہیں ہماری تعلیم ہے کہ جب یہ آیت کریمہ ہم نے سمجھ لی تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نیک بندے وہ روحانی مدد کرتے ہیں اور دنیا کے لوگ جسمانی مدد کرتے ہیں جسمانی مدد سے زیادہ پاورفل روحانی مدد ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی روحانی مدد میں سے ایک مدد یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب نظر کرم فرماتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا سے ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے اس موضوع پر ضرور یہ کیسٹ آپ سماعت کیجئے شر کی حقیقت اور اس کیسٹ کو آپ عام بھی کیجئے جس میں ایسی کئی آیتیں اور آہادی سے طیبہ کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھایا گیا ہے